جس دن منفق مرد اور منوف عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں یک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں کہا جائے گا اپنی پیچھے لوٹو आ, وہاں نور ڈیونڈو وہ لوٹیں گے جب ہی ان کے درمان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب